اللہ اپنی بندی کو کافی ناؤ اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنی والا ناؤ